Allah <imitation> Allah السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صورت النحل کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں آیت نمبر 61 سے شروع کریں گے انشاءاللہ شاء قرآن حکیم کا چودہ پارہ ہے اور سورہ ناہل کا نمبر ہے سولہ اور سورہ ناہل کی آیت نمبر 61 61 سے مطالعہ شروع کریں الحمد للہ رب العالمین والسلام سولا سید الانبیاء اولمر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو یاخذ اللہ الناس بظلمهم ما ترك علیھا من دابۃ ولا کی يؤخرهم الی اجل مسمی سورہ نحل کی ایت نمبر 67 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس صورت میں اللہ تعالی کی نعمتوں کا بہت سا ذکر ہے ظاہری اور باطنی نعمتوں کا اور مکی دور کی صورت ہے تو مکی دور کے مزامیں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے ولا سے بے ول مہم اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کی ان کے ظلم کی وجہ سے گرفت کرنے پر آ جائے یعنی ہر بات پر پکڑے اگر ماں ترک آلے ہم زمین میں کوئی بھی ایک چلنے پھرنے والا جاندار نہ چھوڑے یہ اللہ کی شاہ کریمی ہر بات پر ہر گناہ پر لوگوں کے نہیں پکڑتا ورنہ فرمایا ولا کیجدی مسم اور انہیں ڈھیل دیتا ہے ایک مدت مقررہ تک کے لیے ورنہ ہر ہر بات پر پکڑے تو کوئی جاندار زمین پر باقی نہ بچے فا جا اجلسر وقد پھر جب ان کا وقت آ جائے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے نہ ایک گڑی آگے بڑھ سکیں گے وقت مقرر پر پر معاملہ قوموں کا کا بھی چکا دیا جاتا ہے کہ فرد کی موت کا وقت پر ہوتا ہے أَلْ <الْحُسْنَة> نا پسند کرتے ہیں یعنی فرشتوں کو بیٹیا کرتے ہیں خود کو بیٹیا پسند نہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے کوئی بھلائی ہے لا جرم أَنَّ حقیقی اور لازمی بات تو یہ ہے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور وہ جہنم میں بے شک آگے آگے ہوں گے یعنی کہ زیادہ عذاب ان مشتقین کو کفار کو دیا جا رہا ہوگا اللہ یقیناً ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا فضم الشیفان شیطان نے امال مزئین کر کے دکھا, دکھا دیے فہو ولیوم وزاب العدین بس آج وہ ان کا ساتھی ہیں اور ان لوگوں کے لیے دردناک آزاد ہیں وماض علی کتاب اللہ علی طبی الحم الفین اور اے نبی علیہ السلام ہم نے کتاب آپ پر اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں وہ جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا یہ نقطہ پہلے بھی آیا تھا چوالیس میں قرآن حضور علیہ السلام پر نازل ہوا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے لیے واضح فرما دیں محدود اور رحمت اور ہدایت اور رحمت ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور اللہ نے آسمان سے بارش برسائی فاحیہ بہر بعد وباد موت زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی عطا فرمائی اِنَّ, فِي ذَلِكَ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے یقینا جو سنتے ہیں مردہ زمین کو زندگی اللہ دیتا ہے تم بھی مر جاؤ گے تمہیں, تمہیں بھی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دینے پر قادر ہے اگلا رک کو بڑا پیارا بڑا قیمتی ہے جس میں اللہ کی بہت ساری نعمتوں کا بیان ہے ہر دودھ دینے والا جانور اللہ کی پوری نعمت کا شاہکار ہے قدرت کا شاہکار ہے پوری پوری فیکٹری ہے شہد کی مکھیوں کا عمل بیان کیا جا رہا ہے ان کے عمل یعنی شہد کے بنائے جانے کے عمل کو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے نظاروں کے طور پر پیش کیا ہے فرمایا کہانور نسخی کو ممافی مم مم خالص ہم پلاتے ہیں خالص دودھ اس سے جو گوبر اور خون کے درمیان ان کے پیٹوں میں ہے سائغل شارمیم پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے اب بارہ ہم فور گرانڈیڈ لے لیتے ہیں توجہ نہیں کرتے ہیں ایک بکری کو انسان دیکھے گائے کو انسان دیکھے ایک بھینس کو انسان دیکھے ہر دودھ دینے والے جانور کو انسان دیکھے اس کے پیٹ پہ پانی جا رہا ہے گھاس جا رہی ہے چارہ جا رہا ہے اس کے بعد کیا ہو رہا تھی اندر ایک پوری فیکٹری ہے اور وہاں سے ایکسٹیکشن ہو رہی ہے اور وہ مکسچر اس کا بنتا ہے اسی میں سے اس کا وہ گوبر الگ ہو رہا ہے پیشاب الگ ہو رہا ہے خون الگ ہو رہا ہے اور اس کے درمیان سے اللہ صاف شفاف دودھ پلا رہا ہے کبھی اس دودھ میں اس پیشاب کا قطرہ بھی نہیں ہوتا گوبر کا کوئی حصہ بھی نہیں ہوتا کوئی لکیر بھی خون کی نظر اس میں نظر نہیں آتی کوئی قطرہ بھی اس دودھ کے اندر نظر نہیں آتا کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے از اٹ آن آٹومیشن اللہ اکبر کبھی رہا اللہ کہتا ہے اس کی نشانی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ایک بکری ایک ایک گائے ایک ایک بھینس جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی کی پوری ایک فیکٹری ہے جس میں ایک را مٹیریل جا رہا ہے اور الگ الگ اس سے پروڈکٹ نکلتے چلے جا رہے ہیں وہ خون الگ ہو گیا جو اس کے وجود میں دوڑ رہا ہے وہ کو پیلسٹ تھا اور سائنٹسٹ تھا اس نے پہ اس سے صدیوں پہلے بلڈ سرکولیشن پر بات کی اور قرآن چودہ صدیوں پہلے ہمیں ایک جانور کے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں کچھ سوچنے کا موقع عطا کر رہا ہے بہرحال دوبارہ میں اللہ کی قدرت کی نشانی صاف شفاف دودھ ان کے درمیان سنت میں پینے کو آتا فرماتے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم شراب بھی بناتے ہو سکر یہاں شراب کو کہا گیا اور عمدہ رزق بھی حاصل کرتے ہو ایک علمی نقطہ ہے شراب کا ذکر الگ کیا وہ تو عرب قوم میں چل نہیں تھی ذکر کیا فقط قران نے اس کا عمدہ رزق کا ذکر الگ کیا ہے پتہ چلا شراب و عمدہ رزق اچھا رزق نہیں ہے ڈفرنسشییٹ کر کے اللہ تعالی نے الگ الگ ذکر فرمایا ان نفی اداری کے لایات قومی بشک شکس نشانی اور لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اب شہد کی مکھی کا بیان اور یہ مکھی کا بیان ہے فیمیل کا مکھے کا نہیں ہے میں نے جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا ابھی آگے ذکر آئے گا ان بوحا ربو کا علم نہ آپ کے مکھی کو الہام کیا اوحا وہ الحام کے مفہوم کے کے ایک بات بلٹنگ کر دی سکھا دی فطری طور پر بوحا ربو کا علم اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا این تخی مینا جمالی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا یعنی چھتے وہ مینا شجری اور درختوں میں ومی اور اس جگہ جہاں وہ چھتریہ بناتے ہیں بعض جو بیلیں ہوتی ہیں ان کو چھتری کی شکل میں اوپر چڑھا کر پھیلایا جاتا ہے ذکر پہلے بھی آیا تو یہ شہد کی مکھی کو کہا جا رہا ہے اپنے پہاڑوں میں گھر بنا درختوں میں اور جن چیزوں کو چھتریوں کی صورت میں چھ... چڑھا کر پھیلایا جاتا ہے ان میں فرما کلی منکل نے سمارات پر تو ہر قسم کے بلوں میں سے فس سوبلا فسلو سوبلا اور کی زولہ بڑے پیار الفاظ ہے پڑدے کے اعتبار سے آپ دیکھیں راستوں پر چل یا پیٹوں سے مختلف الواد جس کے رنگ مختلف ہیں فی شفاس اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اب بہت ساری باتیں ہیں پہلا نقطہ تو یہ ہے یہاں جو اللہ نے خطاب کے لیے الفاظ استعمال فرمائے وہ وہ ہیں جو مونس کے لیے استعمال ہوتے ہیں پچھلی آیت پر جائیے گا الفاظ آئے انتخی جی ٹیکسٹ میں پچھلی آیت پر جائیے گا جی یہ دیکھیے پچھلی آیت میں الفاظ ہے آیت نمبر 68 کے بعد بات انسٹی ایٹ انتخی یہ مونس کا سیگا ہے آئیے آیت نمبر 69 پر کلی یہ مونس کا سیگا ہے فسٹ یہ مونس کا سیگا یعنی لفظ ہے عام طور پر جب قرآن ذکر کرتے ہیں تو مذکر کا استعمال کرتے ہیں جو دونوں کے لیے کفایت کرتا ہے لیکن جب کسی منت سے خطاب خطاب کرنا ہو عورت سے خطاب کرنا ہو تو خاص اس کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن بھی یہاں شہد کی مکھی کا ذکر ہوا ہے اس کے لیے میں نے کہا تھا مکھے کا بیان نہیں یہ ڈسکوری تو پچھلے صدی کے اندر ہوا ہے کوئی آ, وان فش سمتنگ اس کا نام تھا سائنٹسٹ کا اس کو نوبل پرائیز بھی ملا بڑی اس نے تحقیق اس سے مکھھی کرتی ہے فی میل بھی مکھا نہیں کرتا اس اس نے استعمال کر رہا تھا اور قرآن چودہ صدیوں پہلے الفاظ وہ استعمال کر رہا جو مونس کے لیے استعمال ہوتے ہیں باقی شہد کی مکھی کے چھتے کو کبھی دیکھیں جو اوریجنل ہوتا ہے جو شہد کی مکھھی نے خود تیار کیا ہو بعد اوقات ہزاروں اس میں سوراخ ہوتے ہیں وہ چھ جسے کہا جاتا ہے اور ان کی میجرمنٹ بالکل اکول ہوتی انسان دنگ رہ جائے اس کو ہر جو چھتے کا وہ سوراخ ہے اکولی میجرڈ ہوتا ہے اور پھر اتنی سادہ سی بات نہیں ہے وہاں جو پورا انتظام ہے وہ ملکا کے پاس ہوتا ہے شہد کی مکھھی کے پاس آنے جانے والی مکھیوں پہ پوری نگاہ رکھی جاتی ہیں یہ مکھیاں بہت دور دراز کی طرف جاتی ہیں پھلوں سے رس لینے کے لیے پھولوں سے رس لینے کے لیے اور کون ان کو وہ پورا روٹ بتا رہا ہے کیسے جانا کیسے آنا ہے ایسے نہیں اندر آ جاتی چھتی کے اندر ان کا بقاید لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اگر کوئی زہریلا کوئی رس مکھھی لے کر آ گئی ہے تو اس کو باہر کر دیا جائے گا اس کو اندر اینٹری کی اجازت نہیں ہے یہ چند تو اشارتند باتیں ہیں باقی آج تو انٹرنیٹ پہ جا کے جب سرچ کریں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے اس شہد کی مکھی کے عمل میں اللہ سبحان و تعالی نے کس قدر اپنی قدرت کے نظارے ہمیں دکھا رکھے پھر ان کا کمیونکیشن کا چینل ان کے میٹرنیٹی ہوم کا تصور ان کے ہاں بیمار ہو جانے والوں کا معاملہ ان کے ہاں کسی چیز کے سٹاک رکھنے کا معاملہ ان کے ہاں ٹیسٹنگ کا معاملہ شہد بنانے کے عمل کو پورا اچھی طرح اس کو پروسیس کو ایویلویٹ کرنا اس کی کوالٹی کو مینٹین کرنا اور کوئی غلط شہ, غلط رس اندر شامل نہ ہو جائے اس پورے پروسیس کو اللہ تعالی نے شہد کی مکھی کو الہام کر رکھا ہے پھر یہ جو شہد ہے بڑا اللہ کہتا ہے کہ فی شفا الناس اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے ہر ہر قطرے میں تقریباً تمام وائٹمنس اس کے اندر نیچرلی اللہ سبحانہ سلامت نے رکھ دیے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہد کے استعمال کی ترغیب ہمیں دلائی ہے ان نپیدارکل آیت قومی یہ تفقرون بے شکست میں لوگوں کے لئے نشانی ہے یقیناً جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ جس تمہیں پیدا فرمایا پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے کو نکمی عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ بہت کچھ علم ہونے کے بعد بھی وہ بے علم ہو جائے اللہ اکبر یہ نکمی عمر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ پناہ مانگی حدیث شریف میں دعا ہے اللہ میں نکمی عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور کیا کہتا ہے قرآن بہت علم ہونے کے بعد بھی علم نہیں رہتا انسان کو اللہ دکھا رہا ہے یہ ہمارے وجود میں تغیرات ہو رہے ہیں بالوں کا سفید ہو جانا چہروں پر چہرے پر جھروں کا جانا, ہا جانا آزا کا کمزور پڑ جانا جی اللہ اپنے زمان میں رکھے اللہ محفوظ رکھے اللہ عافیت کا معاملہ تا فرمائے عقل وہ ساتھ نہیں دیتی میموری وہ لاسٹ ہو جاتی کمزور پڑ جاتی نگاہ کمزور پڑ جاتی کان کمزور پڑ جاتے ہیں. اللہ دکھا رہا ہے اس تمہارے وجود پر تمہارا نہیں اختیار عمل کے میدان میں اختیار دیے ویسے بنیاد پر آخرت میں فیصلے باقی تم کل کے کل اللہ کے اختیار میں ہو ان اللہ علیم القدیم بے شک اللہ خوب علم خوب قدرت رکھنے والا ہے ولہ باقم علا بدن فرض اور اللہ نے تم میں سے باس کو باسکو باسک رزق کے اعتبار سے فضیرت دی ہے کچھ کو اللہ نے زیادہ دیا کچھ کو کم دیا یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے بھی ضروری البتہ توحید کی یہاں بڑی دلیل قیمتی آ رہی ہے فم الدی فلو فم تو جن کو رزق میں فضیلت دی گئی زیادہ دیا گیا وہ اپنے رزق کو لوٹانے والے نہیں ان کو جن کے وہ مالک ہیں کہ وہ غلام ان کے برابر ہو جائیں کبھی ایسا ہوگا کہ مالک پسند کرے میرے پاس جتنا مال ہے چلو 50 پرسینٹ اپنے غلام کو دے تو برابر ہو جاؤں کیا خیال اور تم مخلوق کو مخلوق کے برابر کرنا پسند نہیں کرتے تو اللہ مخلوق کو خالق کے برابر کرنا پسند کرے گا کیا اللہ اکبر کبیر مخلوق مخلوق کو تم برابر کرنا گوارا نہیں کرتے تو تم مخلوق کو اٹھا کر خالق کے برابر کر دو استفر افا اللہ افام احمد اللہ یجحدون کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں جعال اور پوتے توجہ کیجیے گا پوتے کا ذکر بھی آیا اور تمہیں پاکیزہ چیزیں آتا کی یہ وہ ایک نیچرل فیملی سسٹم ہے جس کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے تمہیں بیٹے بھی دیے تمہیں پوتے بھی آتا فرمائے یہ سب کچھ کہاں ملے گا جہاں فیملی سسٹم برقرار ہے جن معاشروں میں نکاح کا ختم بے وہ بوڑا اس کو کیا پتا وہ بےچارا پلے کے ساتھ اور کتے کے ساتھ کھیلنا ہے اس غریب کو کیا پتا کہ پوتا جب گود میں کھیلتا ہے پوتی جب گود میں کھیلتی ہے ارے گود میں کھیلنا تو بات کی بات ہے جب اس کو باپ تھکا ہار آ کر دیکھتا ہے تو اس کی تھکاوٹ آدھی دور گود میں اٹھاتا ہے پوری دور دادا ساٹھ پلس کا ہو گیا وہ جی کوئی ٹائم ہی نہیں کوئی کام ہی نہیں بڑا کام ہے है بڑا کام ہے بڑا کام ہے یہ پوتے پوتیوں کو تم اپنا ہیریٹیج جو ہے وہ آم, ٹرانسفر کر سکتے ہو بہت کچھ ہے تو اللہ یہاں گنوا رہا ہے بیٹے بھی اور پوتے بھی نعمت ہے اللہ کی اور ازذہ یہ بات ہے تمہیں پاکیدہ چیزوں میں سر اس کو آتا فرمایا افب بدرون تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ تعالی کی نعمت کا انکار کرتے ہیں و یا عبدون من دون الله ما يملك لهم رزق من السماوات والارض شيئا اور اللہ کے سوا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ کیا ہیں انہیں اختیار کر نہیں ہے ان کے لیے رزق کا نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کچھ بھی ولا يستطيعون اور وہ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے فلا تضربوا لله الامثال بس اللہ تعالی کے لیے مثالیں چستپا اللہ کے لیے مثالیں چسپا نہ کرو ان اللہ و ون لا بے شک اللہ جانتا تم نہیں جانتے کچھ اور مثالیں اللہ تعالی توحید کے اس بات کے لیے شرک کی نفی کے لیے عطا فرما رہا ہے ضرب الله مثلا عبدا مملوكا الله نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کسی کی ملکیت میں آئے ہوئے غلام کی لا يقدر علی شیء و کسی شے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا مما رزقناه مننا رزقا حسنا اور دوسرا وہ ہے جس کو ہم نے عمدہ رزق عطا کیا فهو ينفق منه سراً وجهرا وہ اسے پوشیدہ ظاہری تو خرچ کرتا ہے هل الستون کے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں بالکل نہیں الحمدللہ تمام تعریف شکر اللہ کے لیے ہے بات واضح ہو گئی بل لا يعلمون سے اکثر نہیں جانتے ایک ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں وہ غلام ہے کسی کا دوسرا پورا اختیار رکھتا ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے نہیں تو پھر مخلوق جو کہ محتاج اور خالق ہو کے سب اس کے محتاج تو وہ خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے ایک اور مثال وضرب اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان فرمائی اس میں سے ایک گونگا ہے لا شای کسی شای کے خیار نہیں رکھتا جہاں بھیجتا ہے وہ کوئی خیر بھلائی لے کر نہیں آتا ہل یس ابلا تو کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے برابر ہو سکتے بالکل نہیں پھر وہی بات آ گئی ایک کے ساتھ کو ایک میں کوئی بھلائی نہیں اختیار نہیں اور دوسرا صاحب اختیار کے فیصلے کر رہا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے مستقیم اور وہ دوسرا ہے بھی سیدھے راستے پر وَلِلَّهِ غیب اور اللہ کے آسمان و زمین کی غیب کے باتیں وما امراۃ اللہ کلم بسری او اکرب اور قیامت کا آنا تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ وہ قریب ہے <سیح> الش قدیب شک اللہ ہر ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے اور اللہ نے تمہاری ماؤ کے بطن سے نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے اور آنکھیں اور دل و دماغ لائن تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو ان نعمتوں پر آدمی غور کرے ہم ان کو فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں مصنوعی آزاد جسمان جسم میں لگانا آرٹیفیشل جو پارٹس آف باڈی بن رہے ہیں دنیا میں بہت ٹیکنالوجی آگے چلی گئی ہے ایک صاحب نے کہا میں نے اپنے جسم کا ایویلویشن کرایا امریکہ میں تو کہتے ہیں بالوں کے علاوہ کم از کم پانچ کروڑ کا تو ہے ہاتھ لگوا لو اتنے لاکھ کا ہے نا پیر لگوا لو اتنے لاکھ کا ہے دل لگوا لو اتنے کا ہے فلاں لگوا لو اتنے کا ہے فلاں ایویلویشن کرائی تو آرٹیفیشل جو پارٹ آف باڈی بن رہے کہتے ہیں یہ جسم جو جسم میں اتنے سارے آدھا ہیں پانچ کروڑ کا تو یہ ہے یہ بات بھی دو سال پرانی ہے اور کہتے ہیں بالوں کے علاوہ اس کا ریٹ شاید اور زیادہ ہوگا واللہ عالم اوریجنل مل اب اس اوریجنل کا آرٹیفیشلی بنے گا ذہنی بات ہے ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں ان سے پوچھیں نا جن کی آنکھیں نہیں ان سے پوچھے نا جن کے کان سنتے نہیں اللہ اکبر کبیر بھی مالے مفت برحم والی بات نہ ہو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے تشکرون کہ تم شکر ادا کروی کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا آسمان کی فضا میں وہ حکم کے پابند ہیں ما اللہ کوئی نہیں تھامدا انہیں سوائے اللہ کے ان پرندوں کو آدمی دیکھے یہ ذکر پہلے بھی آ چکا کہاں کہاں سے کی فلائٹ ہوتی ہے کہاں کہاں جا کے لینڈ کرتے چھ چھ مہینے کا ان کا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے جانے کا اور آنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو پلان کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو پروگرام جا کر اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کہتا ہے ما یون سکن اللہ ملک ملک رحمان اللہ ہے رحمان جو ان کو تھام رہا ایک ایک پرندے میں اللہ کی قدرت کی نشانیا. ان نفیدا نکل آیات بشکس یقین نشانی اور لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ جہان کم سکانا اور اللہ نے تمہارے لیے بنایا تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ سکون کا باعث گھر سکون کا باعث ہے آج باہر نکلنے کی بہت زیادہ لوگوں کو فکر ہو گئی ہے ضرورت کے تحت نکلنا چاہیے اور اپنے گھروں کو توجہ دینی چاہیے گھروں کو مضبوط کرنا چاہیے ڈور اسٹیپ پر جو اللہ نے سکون مجھے اور آپ کو دے رکھا ہے دنیا آرٹیفیشلی گھر کے باہر اس کو بےچاری تلاش کرتی ہے اور پھر بھی سکون نہیں ملتا اللہ نے تمہیں تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا سکون کا باعث بنایا مجھے بجھوتا اور تمہارے چوپاؤں کے کھالوں سے خیمے بنائے اور اب تو بڑے ہی سفسٹیکٹ قسم کے خیمے بنائے جا رہے ہیں بہرحال اللہ نے یہ فام انسان کو عطا کیا یوم جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن کیمپنگ کے, لے لے کے جا رہے ہو ہائیکنگ کے موقع کے جا رہے ہو اور اسی طرح شہر سے باہر جا رہے ہو تو کیمپس لے گئے لگائے واپس لے کر آ گئے اللہ تعالی نے سہولتوں میں دے رکھی ہے نعمتوں کا شکر کرو وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا او باری اور بھیڑ کی اون سے اثاث و متعان الہین سامان اور برتنے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا کر دیں عطا فرمائیں ایک مدت مقررہ تک کے لیے یہ بھی فائدے جانوروں میں اللہ تعالی نے رکھ دیے واللہ اللہ لکم مما خلق ولاالہ اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا اس سے تمہارے نے سائے بنائے وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ وَ تمہارے لیے پنا گاہیں اس کی ایک اعلیٰ تعلی شکل جو ہے وہ ہمیں مسجد نبوی میں بھی دکھائی دیتی ہے جو چھتری ہم وہاں پر لگائی گئی اسی طریقے پہ پہاڑوں سے پنا گاہیں اب بنکر جو بنائے جا رہے ہیں وہ زلزلہ پروف اور بم پروف اور نہ جانے کیا کچھ اس سب کچھ کو ذہن میں رکھیے کہاں کہاں تک قرآن اشارے رہا ہے وجہ ان لكم سرابین تقيكم الحر اور اللہ تمہارے اللہ سبحانہ و نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہارے لیے گرمی کا بچاؤ یعنی ایسے ہلکے کپڑے کہ ذرا گرمی میں تمہارے لیے راحت کا باعث بن جائیں بس سرابین تقيكم باسکم اور ایسے کرتے بھی بنائے جو تمہارے لیے بچاؤ کا باعث ہیں اب عرب میں کیونکہ گرمی کا معاملہ زیادہ تھا اس لیے گرمی کے لباس کا ذکر کیا ٹھیک ہے بھائی اب اگر ہمارے سردی ہوتی ہے کچھ اور علاقوں میں سردی ہوتی تو وہ لباس بھی اللہ ہی نے عطا کیا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں کی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا باقی لوگ اسی حساب سے قیاس کریں گے اور یہ جو فرمایا سرابین تقیقم باسکم اور تمہارے بچاؤ کے لیے بھی کرتے بنائے جو تمہاری لڑائی میں کام آتے ہیں یعنی اس وقت ذہن استعمال ہوتی تھی آج کیا ہوگا جی بلٹ پروف جیکٹس بھی ہیں اور بڑی سفسڈ بھی آ گئی بات تو بڑی موٹی موٹی نظر آتی ہیں بڑا پتلا سا میٹیرئل بھی آ چکا ہے جتنا فیل بھی نہیں ہوتا اور نہ جانے گا یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں کدان کا یو اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت مکمل فرماتا ہے علیکم تم پر تاکہ تم مسلم بنو یعنی فرما بردار فعین طبل فعین نما علی پھر اگر یہ پھر جائیں تو اے نبی السلام آپ پیغام کا واضح طور پر پہ پہنچا دینا ہی ذمہ داری ہے نعمت اللہ تعالی کی نعمت کو پہچانتے اس کے منکر ہو جاتے ہیں رات اور جس نبی گواہ کو اٹھائیں گے اجازت نہیں دی جائے گی کافروں کو اور نہ ہی ان کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا وَإِذَا الَّذِينَ الْعَذَابَ فَلَا يُخفَّفْ عَنْهُمْ وَلَا <يُنغرون> اور جب یاد کرو جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے تو عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی وَإِذَا الَّذِينَ <شُرَكَاهُم> اور جب اور یاد کرو جب مشرق اپنے شریکوں کو دیکھیں گے ربنا من دونک تو کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہمارے شریک ہیں جن ہم تیرے سوا تھے اِلَيْهُمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ <لَكَادِبُونَ> پھر ان کی طرف وہ شریک کی پیغام ڈالیں گے جواب پیش کریں گے بے شک تم جھوٹے ہو یہ جن کو پکارا وہ بھی ان کے انکاری ہو جائیں گے ایک تو اللہ کے نیک بندوں میں سے جن کو پکارا گیا وہ صاف انکار کر دیں گے اور اگر بتوں کو بھی پکارا گیا تو اللہ ان بتوں کو بھی بولنے کی قوت دینے پر قادر ہے اور اللہ کے راستے سے روکا عذابا بما <يفسدون> ہم ان عذاب پر عذاب کو بڑھا دیں گے کیونکہ وہ فساد کرتے تھے وَيَوْمَ نَبْعَثْ فِي كُلِّ اور جس ہم اٹھائیں گے ہر امت میں انہی پر سے ایک گواہ وجہ شہید اور اے نبی ہم آپ کو ان سب پر گواہ کے طور پر لائیں گے ایسی بات ہم پڑھ چکے ہیں سورس آیت اکتالیس میں جس جسایت کو سن کر حضور روئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے اپنی امت پر گواہی دینا پڑی کہ اللہ میں نے پہنچا دے مجھ سے پوچھ کے انہوں نے کیا کیا علی اور ہم نے کیا جس میں ہر شے کا مفصل بیان ہے اور یہ ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے اگلی آیت بہت معروف ہے جمعے کے خطبے کے آخری حصے میں ہم سنتے ہیں البتہ یہ کہ اگر لوگ جمعے کا خطبہ جاگ کر سن رہے ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو یہ نین کا غلبہ زیادہ ہو جاتا اس میں اللہ تعالی ہمیں شوق دے عربی زبان سیکھنے کا بھی یہ وجہ شکر ہے کہ ہمارے یہاں پہ خطبہ وہ تین چار منٹ کا عربی خطبہ دیتے ہیں عالم عرب میں تو پچیس تیس منٹ کا ہوتا ہے اس سے وہاں لوگوں کو عربی سمجھ آتی ہے اب یہ تو ایک بات میں نے کہہ دی اصل مقصد کہنے کا کیا تھا اگر ہمارے یہاں پانچ منٹ کا چار منٹ کا عربی خطبہ رہ گیا اور وہاں عالم عرب میں پچیس تیس منٹ کا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں بیس پچیس منٹ کی تقریر اڑتی ہے اردو میں اس میں آنا چاہیے بھائی تاکہ پتا چلے کیا واضح نصیحت ہو رہا ہے اگر وہ خطبہ شارٹ کیا گا لوگوں کو آگے بھی نہیں آتی شارٹ کر دیا کہ اس کا بقایدہ بھی پورا ہو جائے اور لوگ زیادہ سوئ نا لیکن پچیس تیس منٹ جو بھی ہے جہاں جہاں بھی اہتمام ہوتا ہے واز کا وہ اس لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ کی کیا کتاب و سنت کی تعلیمات بیان کی جا رہی ہیں اب آئیے اگلی آیت ہے جو جمعے کے خطبے کے آخر میں سنتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز اور اللہ علیہ کے دور میں اس آیت کو جمعے کے خطبے میں شامل کیا گیا بے شک اللہ تعالی حکم دیتا عدل کا اور احسان کا اور رشتے داروں کا حق ادا کرنے کا وینحان فحشہ ایب المن کر ایب البل اور اللہ منع فرماتا ہے بے حیائی کی بات سے اور منکرات سے اور زیادتی کے کاموں سے یہ چھ باتوں کا ذکر ہے تین باتوں کے کرنے کا حکم تین باتوں سے روکا گیا بہت جامع آیت ہے عدل کیا ہے قانون کے تقاضے پورے کرنا جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے یہ معاشرے کو صحیح رخ پر اٹھانے کی پہلی بنیاد ہے جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو مل جائے وہ گھر میں ہو پڑوس میں رشتے دار میں ہو یا آفس میں ہو یا ریاست کی سطح پر ہو یہ ہے قانون معاف کیجئے گا البتہ اگلا درجہ ہے احسان کا احسان کیا ہے صرف قانون نہیں اس سے آگے بڑھ کر فیاضی کا رویہ اختیار کرنا حصے سلوک کا معاملہ اختیار کرنا بہتر برتاؤ کرنا سادہ سے مثال تمام مفسرین یہی مثال بیان فرماتے ہیں کسی سے ہم نے کام طے کیا میرے گھر میں تم یہ کام کرو گے بھائی پانچ ہزار روپے طے ہو گئے ٹھیک ہے اس سے کام کر دیا دو, دو چار دن میں ہم نے اس کو ساڑھے پانچ دے دیے عدل کا دکانہ کیا ہے پانچ ہزار روپے. یہ پانچ سو روپے کیا دیا آپ نے میں نے یہ احسان ہے کام اچھی طریقے سے کیا یا ویسے ہی ہمارا دل کیا کہ بھائی بیچارہ ضرورت مند بھی ہوگا چلو ٹھیک ہے اگر حوصلہ ہے تو کرنا چاہیے لیکن یہ کہ کام اچھا ہے کہ چلو میں اس کو زیادہ بہتر دوں تو عدل سے آگے احسان ہے اور یہ تائز القربہ کیا ہے رشتے دار کو اس کا حق ادا کرنا یہ آئندہ بھی بات آئے گی انشاءاللہ کیا مطلب رشتے دار کی اگر خاص طور پر مالی مدد کر رہے ہو تو یہ احسان نہیں تمہیں اللہ نے زیادہ دیا اللہ کا تم پر احسان ہے اب تم بھلائی کرو اللہ کا تم پر احسان ہے اب تم بھلائی کرو اور اپنا فرض اور اس کا حق سمجھ کر پہنچاؤ اللہ اکبر یہ بات آگے بھی آئے گی شارد بنی اسٹائل میں جب یہ نامس ہو سوسائٹی کی تو لوگ چھیننے والے اور حسد کرنے والے نہیں ہوں گے دینے والے ہوں گے اور پہنچانے والے ہوں گے اپنے رشتے داروں کو ضرورت مندوں کو یہ ہے جو معاشرہ دین اسلام قائم کرنا چاہتا ہے تو عدل احسان اور اتائز القربہ رشتے دار کو اس کا حق ادا کرنا تین باتوں کی ممانعت وین ہاں انل فہشاہ ای بلمن کری ولباغ جی وین ہاں انل فہشاہ ای ولم کری ولباغ اور اللہ بے حیائی سے منع کرتا ہے فہشاہ کیا ہے تمام بےحودہ کام اور شرمناک کام ہمارے آج تک سپریم کورٹ بیچاری طے نہیں کر سکتی کر سکی بےچاری کی بے حیائی کسے کہتے ہیں وہ بھائی فاحشہ کا رس قرآن کا ہے قرآن والوں سے پوچھ لو وہ عربی لغت کو سامنے رکھ کے قرآن آیاز سامنے رکھ کے رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث سامنے رکھ کے تمہیں بتا دیں گے لبرلس کو موقع ہاتھ آ جاتا ہے بھائی کیا کیا بن کرواؤ گے کیا کیا بن کرواؤ گے تو یہ تو ڈیبیٹ وہ سپریم کورٹ تک ہی ہے پتہ نہیں ہمارے ججز کو بیچاروں کو کیا ہو گیا یہ توہین تو میں نہیں کر رہا ان کی بس گزارش کر رہا ہوں اللہ کا خوف کرو تم نے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے کھلواڑ نہ کرو اللہ کی کتاب کی تعلیم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے بیٹھ جی بے آئی کی تعریف ہمیں نہیں پتا ہے اس کے ہم کو فیصلہ دے نہیں سکتے میڈیا کے پروگرامز کے بارے میں یہ ان کے ورڈکٹ ہیں خدا کا خوف نہیں کرتے ہیں ان کو مرنا نہیں اللہ کو جواب نہیں دینا ہمیں بے بےحی کی تعریف نہیں پتا ہے میں مذاق نہیں کروں میرے سامنے اللہ کا کلام موجود ہے میری بھی موت مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے یہ کامنٹس آتے ہیں ججز کے جو اخبار میں کارروائیاں بھی, بھی چھپتی ہیں اور جو اصحاب علم ہے ان سے بھی پتا چلتا ہے یہ حالت ہے سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے کیس یہ فہاشی اریا کے خلاف اور آگے سے کامنٹس یاد ہے صاحب یہ بے حی کی تعریف ہمیں نہیں پتہ تو پوچھ دو قرآن والوں سے دینداروں سے پوچھو جو قرآن کے علم رکھنے والے اسلاف کی آرا تمہارے سامنے رکھ دیں گے قرآن کی تشریحات سامنے رکھ دیں گے پوچھو مجھ سے بہرحال بےحیائی کیا ہے تمام بہودا کام شرمناک کا اور اسپیسیفکلی بات کریں وہ جو اللہ نے فطری جذبہ انسان میں رکھا جس کی تکمیل کے لیے نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا کیا گیا اس جذبے کو جو ابھارا جاتا ہے ابھارا جاتا ہے یہ سارے کام پھر اس طرف ہی لے کر جاتے ہیں ان کو روکا ہے شریعت میں یہ بات سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئے گی لا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ اب وہ بے پردگی ہو مرد عورت کا آزاد اختلاط ہو وہ ناچ گانوں کی محافل ہو وہ بے پردہ عورتوں کا گھومنے کا معاملہ ہو بند کا سور کا جو ہے باہر نکلنا سورہ عذاب میں ذکر آ جائے گا یہ مولوی کی بر نہیں ہے یہ مولوی کی لفاظی تو نہیں ہے یہ اللہ کے کلام کی تعلیم ہے اللہ کے پیغمبر کی تعلیم ہے چودہ صدیوں کی امت کی تعلیم ہمارے پاس یہی پہنچی ہے تنہائی میں نام حیرم دو مل رہے ہیں آپس کے اندر یہ سارے پہلو شریعت ان سے منع کرتی ہیں بہرحال تو بے حیائی جو کھلی بےحدہ شرمناک باتیں وہ ساری اس میں شامل اس سے منع کیا گیا منکر سے منع کیا گیا منکر کیا ہے فطرت بھی اس کو ناپسند کرتی جھوٹ ہر ایک ناپسند کرتا ہے خاص طور پر کب جب مجھے کوئی جھوٹ بول کر بے وقوف بنا تو اس وقت میں پکا یقین کرتا ہوں کہ جھوٹ اچھا ہے کیا ہے غلط یہ میری فطرت کی پکار ہے تو جھوٹ ہو گئی ہو گیا خیانت ہو گئی دگا بازی ہو گئی دھوکا ہو گیا مال ہڑپ کر جانا کسی کا زمین ہتھیار لینا یہ منکرات ہیں فطرت بھی اس کو ناگوار پسند کرتی دیکھتی ہے ناپسند کرتی ہے شریعت بھی منع کرتی نہیں انل منکر ذہن میں رکھیے گا اور بو کیا ہے زیادتی حق تلفی کرنا دوسروں کی حق مار جانا دوسروں کا جس کا جو ڈیو شیئر بنتا ہے رائٹ بنتا ہے وہ نہ دینا حق تلفی یہ ہے زیادتی یہ بڑی جامع چھے باتیں ہمارے سامنے آ رہی تین ڈوز ہیں تین ڈون سے تین کرنے کے کام تین نہ کرنے کے کام یاد کروں اللہ تمہیں نصیحت فرماتے تاکہ تم دھیان دو واؤف بحد اللہ ادا آہت اور جب تم پختہ آہد کر لو اللہ کا آہد پورا کرو ولا تنقدان باد تو دیا اور قسم پختہ کر لینے کے بعد ان کو مت توڑو اللہ کا احد وہی پوری زندگی اس کی بندگی کا اہد اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا نفس کے حقوق بھی ادا کرنا بھائی اس میں اپنی جان لے لوں یہ جائز نہیں حرام ہے خودکشی حرام ہے یہ میرے, میرا اپنے, اپنے اوپر حق ہے تو اللہ کے حقوق بندو کے نفس کے حقوق بھی ادا کرنا یہ پورا پیکج اور شریعت عطا کرتی ہے اللہ کی بندگی کے تقادوں کے تعلق سے تو پختہ عہد کر لو جب اللہ کا تو اس کو پورا کرو ولا تن خد العلیمان باد اتو کی رہا اور قسمیں پختہ کر لینے کے بعد ان کو مت توڑو وقت جال تم, تم اللہ کا یہ قسمیں نام لے کر کھاتے ہو یا اٹھاتے ہو تو ان قسموں کی لاج رکھنا جھوٹی قسم کھانا تو غلط ہے غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے جامع المزی کی روایت پہلے بیان ہو چکی ہے لیکن کہیں قسم کھا لی یا اٹھا لی ہے تو اللہ کے نام کی لاج رکھنا ان اللہ عالمات ما بے شک اللہ جانتا ہے وہ جو تم کرتے ہو اگلی آیات میں وعدے کی اہمیت کا بیان ہے وعدہ کر لیا معاہدہ کر لیا پاسداری کرو اور بندے کے امت... کا کریکٹر اس کا کردار اس کا امتحان ہوتا ہے معاملات میں بہت توجہ فرمائیے گا عبادات میں میرا اور آپ کا امتحان کم ہے نوافل میں نیکیوں میں میرا آپ کا امتحان کم ہے کر جاتے ہیں ہو جاتے ہیں کام آپ کا میرا ٹیسٹ آپ کا میرا ایگزام معاملات میں زیادہ ہے اور سارے معاملات کی جڑ اور بنیاد میں وعدہ پرامس کیپنگ وہ موجود ہے یہ وعدہ پورا کرو اس وعدے میں تمہارا امتحان ہے کبھی کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ایک معاہدہ کر لیا پھر اس کو نقصان بچانے کے لیے توڑ دیا نہ کبھی اپنا فائدہ نظر آیا تو کسی سے معاہدہ کیا اور اپنا فائدہ نہیں تو چھوڑ دیا توڑ دیا اس کی خلاف ورزی کر ڈالی یہ باتیں جو اگلی آیات میں بیان ہو رہی ہیں توجہ سے سنیے گا ولاک و کلتی نقد غزلہ ان کا تھا اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو, جا، ہو جانا نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے, ٹکڑے توڑ ڈالنا آشو ٹیکسٹائل میں اس لگی میں کپڑا بنایا جا رہا ہے پہلے وہ ہاتھ سے کھڈی پہ بنایا جاتا تھا اب کسی نے کپڑا تیار کیا صبح سے لے کے شام تک اور شام اس کو پھاڑ کے پھینک دیا تو کیا کہیں گے پاگل ہے نا ساری محنت کیا کر دی ضائع کر دی تو یہ کوئی واقعہ بھی مکے کی ایک عورت کا پیچھے محسوری نے بیان فرمایا اہم بات کیا ہے اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت یہ پرانی اردو ہے مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے, ٹکڑے توڑ ڈالا ساری محنت کا ستیہ ناس کر دیا تو وعدہ کیا ہے تمہارے امتحان ہے یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے اگر تم وعدہ خلاف ہو تو تمہاری ساری نیکیاں تمہاری عبادات کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے ذہن میں رکھیے اس کو تب تقیرون ایمان کم دخل بین قم انتقام تم بناتے ہو اپنی قسموں کو اپنے درمیان دخل اندازی کرنے کا بہانہ کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر غالب آ اللہ کا نام لے کر تم دوسروں کو بے وقوف بنا کر کوئی قسمیں کھا کر ان کا اعتماد حاصل کر کے معاہدے کر رہے ہو اور کوئی مفاد پرستی کا معاملہ ہے یاد رکھنا ان نما اللہ بہن بے اللہ سبحان و تعالی تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے تم اللہ کے نام کو غلط استعمال تو نہیں کر رہے اللہ کا نام استعمال کر کے لوگوں کو بے وقوف تو نہیں بنا رہے دھوکہ تو نہیں دے رہے مفاد پرست تو نہیں بن رہے آپ ذرا ان جملوں کی شدت کو محسوس کریں اللہ کا نام لے کر ہم لوگوں کو بے وقوف تو نہیں بنا رہے اللہ کی قسم میرے تو وائرے میں نہیں آتا اللہ کی قسم بس یہ تو میں بس آپ کو یہ دے رہا ہوں یہ چیز اتنے میں اللہ کی قسم بس پیمنٹ آ رہی ہے تین دن کے اندر آپ کے پاس یا تو میری زبان کا اعتبار تو کرو میں قسم کھا رہا ہوں اللہ کا اور ہم سب یہاں بیٹھے ہیں جو بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں ہم تو خیر وہ ذرا دوسرے میدان کے لوگ ہیں کاروباری حضرات سے پوچھیں یہ تین دن تین سال بھی ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے کیا ہو رہا ہے آخر اللہ کا نام لے کر اص وخر بے شک اللہ اس سے تمہیں آزماتا ہے لَكُم يَوْمَ مَاكُمْ تُم اور قیامت تم پر وہ ضرور ظاہر کر دے گا جس میں ایک ہی امت بنا دیتا بالا من شاہ لیکن وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے بلا تُس ارما اور تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم امال کیا کرتے تھے اسی دے کے تعلق سے مزید اگلی آیت میں بیان وَلَا تَتَخِذُ أَيْمَانَكُمْ دَخْلَمْ بَيْنَكُمْ اور اپنی قسموں کو تم آپس میں دخل اندازی کے بہانے کا باعث نہ بناؤ یعنی دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے فَتَذِلْنَا قَدَمُ مَعَدَ ثُبُوتِهَا کہ کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد کہیں پھسل نہ جائے سدت تما سبیر اور تم اس کے نتیجے میں اس بات کا وبال چکھو کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے اللہ اکبر کیا مطلب یہ قسموں کو دخل اندازی کا بہانہ نہ بناؤ ذریعہ نہ بناؤ پس میں ایک دوسرے کے ساتھ نقصان کرنے کا کہیں کوئی قدم جو جم گیا کوئی تمہیں دیکھ کر تمہاری بات سن کر دین میں آ گیا دین کی طرف آ گیا اب تمہاری حرکتیں دیکھ کر تمہارے اسکول اور فیل کی تضاد کو دیکھ کر تمہاری وعدہ خلافی کی روش کو دیکھ کر تمہاری جھوٹی قسموں کے معاملات کو دیکھ کر اگر وہ دین سے پھرتا ہے دین سے دور ہوتا ہے تو اس کا وبال تم پر آئے گا کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا ہے یہاں تک قرآن اس بات کو لے کے جا رہا ہے یاد رکھیے گا لوگ آپ کے میرے الفاظ سے متاثر کم ہوں گے وہ کردار دیکھتے ہیں بھائی اللہ نے اپنے نبی کا بھی کردار پہلے پیش کیا چالیس سال پھر دعوت آئیے سورہ یونس کیا ہے سولہ میں پڑھ چکے ہیں امام دعف صادق رحمۃ اللہ نے کہیں فرمایا تھا کسی وفد کو بھائی جا رہو بیٹا دعوت کا کام کرنے جی دعوت دعوت دعوت کا کام کرنے جا رہے کہ بیٹا کوشش کرنا کہ زبان کے استعمال کی ضرورت کم پیش آئے سمجھ آ رہی اب آپ مجھے نہ بولیں کہ اچھا آپ بھی تو ڈھائی ڈھائی گھنٹے باتیں کر رہے ہیں عمل بھی تو بتائیں اللہ آپ کو جزائر میرے حق میں دعا کریں اللہ مجھے بھی سیدھا رکھے سیدھا رکھے سیدھی سی بات ہے میں بھی آپ کی دعا کا محتاج ہوں یہ تو تعلیم کا ایک حلقہ ہے تدریس کا ایک حلقہ اس کے اپنے تقاضے وہ بیان تو ہوگا اور ایک ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ نتیش راتوں میں ان شاء کے بیان کی تکمیل بھی کرنی یہ اپنی جگہ تقاضا بہرحال دعوت دین میں نے بھی دینی ہے آپ نے بھی دینی ہے کردار کی گواہی کردار اور جب کردار کی گواہی موجود ہوتی ہے تو الفاظ کی ضرورت کم رہ جاتی ہے بہت کم رہ جائے گی انشاءاللہ تعالی انگریزی میں ہم سب کو بتایا یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور وڈس والی بات ہے ملیشیا انڈونیشیا کے جزائر میں اگر اسلام پہنچا تو ہماری کو فوجیں تھوڑے ہی گئی تھیں جی ہمارے مسلمان تاجر گئے تھے ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے الحمدللہ اور سچی بات ہے بہرحال بڑے فتنوں کا دور ہے لیکن آج دنیا بھر میں لوگ اسلام قبول کر رہے تو کوئی فوجیں گئی مسلمانوں کی کوئی ہم بمبارٹمنٹ کر کے آئے گن پوائنٹ پہ قبول کروا رہے جی چھری لے کے کھڑے ہوئے کسی کے گلے کاٹنے کے لیے کہ اسلام قبول کر کیوں قبول ہو رہے ہیں ان شاء اللہ کی الگ اعزاز ہے کہ کردار کی گواہی موجود ہے تبھی دنیا میں چلت پھرت ہے اور دعوت دین کا کام بھی چل رہا لوگ اسلام بھی قبول کر رہے ہیں لیکن لیکن کئی مرتبہ کئی مرتبہ کڑوی بات بھی سن لینی چاہیے ہمیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کردار لوگوں کے دین قبول کرنے یا عمل دین کی طرف آنے میں رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے اس کردار کو درست کرنے پر توجہ دلائی جا رہی ہے یہ رکو مکمل کریں گے چار کا ترابی قصو ابیما سرت سبھی اللہ اور تم اس کے نتیجے میں وبا چکو کہ تم نے روکا اللہ تعالیٰ کے راستے سے عَذَابٌ تمہارے لیے بڑا آداب ہے بلاد اشتروب احمد اللہ کلینا اور تم کے احد کے بدلے تھوڑا سا مال تھوڑی سی قیمت نہ مول لو یعنی کہ چن ٹکوں کے خاطر وعدے نہ توڑو دنیا کے چند لذکوں یا مفادات کی خاطر مف... آ... وعدوں کو نہ توڑو بے شک جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اگر تم جان ہو تو وہی تمہارے حق میں بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا اس جملے کو بھی کبھی الگ سے کوشش کریں ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھائی ڈاکٹر افسار احمد صاحب پنجاب یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی کے ہیڈ بھی رہے جرمنی سے ان کا پی ایچ ڈی ہے فلاسفی میں تو ایک دو سال پہلے کراچی تشریف رہا تھے بڑی اچھی بات کہی کیا کہ میں نے اسی طرح چھوٹے چھوٹے جملے جملے تو بہت عظیم ہے الفاظ کم یہ چھوٹے چھوٹے جملے جمع کر کے الگ کیے اور ان کو الگ الگ دیکھا تو حیران رہ گیا میں یہی میں بھی تھوڑی کوشش کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی توجہ ہو ان جملوں کو الگ رکھ کے دیکھیں جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا چاہے بل گیٹس جتنی دولت ہو یا قارون جتنے خزانے ہو یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے غریب کی جھوپڑی سے جنازہ نکلا چھ فٹ کی قبر ملی بادشاہ کے محل سے نکلا اور تھا وہ اگر مسلمان تو اس کو بھی چھ فٹ کی ملے گی وی آئی پی خبر تو نہیں ہوتی یہ ہوتی کیا گیا بادشاہ کا محل فوجیں لشکر جائدادیں خزانے کچھ نہیں ارے بھائی سب ختم ہو جائے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجار اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے تو عقل مندی کیا ہے اپنے اور آرضی کی فکر نہ کرو جو اس کے پاس ہے اس کی فکر کرو بینک آف اللہ ان لمیٹڈ میں اللہ مجھے اور آپ کو انویسٹ کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائیں صبروا عجرهم يعملون اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم انہیں ضرور ان کا اجر دیں گے ان بہترین امال کا جو وہ کرتے رہے من صالح من او مؤمن جس کسی نے نیک عمل کیا خواب و مرد ہو یا عورت بشرتے کہ وہ ممن ہو فلاں بات تم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے دنیا میں لازمن کیا ہے پاکیزہ زندگی سبحان اللہ دل میں ایمان ہونا دل میں اللہ ہی کی ذات پر توقل ہونا دل میں اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین ہونا خوب نعمتیں بھی مل جائیں تو اعتراف ہونا کہ میرے رب کی آتا ہے اور مصائب بھی آ جائیں تو یقین رکھنا کہ میرے رب کا فیصلہ ہے متمین نظر کیا ہو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے پھر خدا کی قسم جب یہ ایمان دل میں ہو تو صحابہ نے مسکراتے ہوئے سولیہ بھی برداشت کی ہیں سولی صحابہ نے مسکراتے ہوئے جانے دی اللہ کے راہ میں صحابہ نے مسکراتے ہوئے بستر پر جان دی ہے کہ میرا رب جس حال میں رکھے اس حال میں ہم خوش الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال کل شکر تاریخ الصنا مدا اللہ کے لیے تمام جہانوں کا رب ہے ہر حال میں اس کا شکر یہ پاکیزہ زندگی یہ پیسوں سے نہیں ملتی یہ فیم سے نہیں ملتی یہ شہرت سے نہیں ملتی یہ لاولشکر سے نہیں ملتی یہ ایمان والوں کو ملتی ہے یہ باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق والوں کو ملتی ہے سب ہے اور ہم ان کا عجر ضرور ان سے انہیں بہتر عطا اور ان کا ضرور اجر ہم انہیں عطا فرمائیں گے ان کے بہترین اعمال کا جو وہ کرتے رہے فیضا قرآل قرآن شہید قانون بس تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ کی پناہ لے لو شیتان مردود سے یہ ہے وہ قرآن حکیم میں ادب تاود کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن حکیم کی تلاوت کا آغاز کیا جائے ان لہی له سلطان اس کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لائے وہ اللہ یہ توقل اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں جو اللہ کے ہو رہے اللہ کے ساتھ مخلص رہے شیطان کا زور نہیں چلے گا اور یہ جو ہے اعوذ باللہ پڑھنا ہم پڑھ چکے سور آراف آئے سولہ سترہ میں اس نے کہا تھا لهم سراط اللہ میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا یہ سورہ سولہ سترہ میں ہے اور حضور نے فرمایہ علیہ السلام و سراۃۃ المسطیم قرآن ہی سیدھا راستہ ہے اور سچی بات یہ ہے کہ جب ہم نیکی اور خیر کی طرف جاتے ہیں تو وہ زیادہ ہمیں پریشان کرتا ہے اس لیے اللہ کی پناہ لے لو آیات اور قرآن حکیم کی تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ پڑھنا ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں انشاءاللہ شاء اللہ ادا کریں گے <تصفح> وش وسی دوری بہجاؤ رتم بہ جاؤ رکھنا کنڈلی سقد جَاءم وَيظ قد ج غاءت ثمَُّ العِظَةُم مد بِكم وشف وَشف أدنا في الصدُور وَهُدَحم وَهُدَ رحمَة پی میتھاری تلیہ نا جنو